امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ان بادلوں کے گرجنے میں میرے بابا علی کا لہجہ ہے علی جانم علی رہبر علی جانم علی رہبر علی اللہ علی رحم لالی جانا اگل رہی علی جانم اگلیاب پلہ کا چہرہ پل حمد کا پہرا احمد کا سہارا من کن تو مولا اگلی جانم اگلیاب ملی عالی جانم و ذکر شہب کن بار کتاب علی بووت لعنت بران کتاب, و صاحب کتاب کن ہاں بولے پر سر ممبر رہتا ہے جس کے لب پر عائدار عائدار بخش کے زام یوم اولتا محشر من بیمر من میں تمہ میں دے دیا اپنی ولایت کی سوجوں میں رہنے کہہ دے سامانا آ پھر تو کہنے دے رشتم ملئے رشتم ملائی منتھ اے تیرا نام ہائیا ہر صوفہ میں بس تیرا ہی چلوا ہے چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے تم سے پہلے بھی تو مولا تھا مولا ہے <سؤال> اللهم عليه وعلى اله وسلم لحمي لحمي قيدا جسمي جسمي قيدا روحي روحي قيدا قلبي قلبي قيدا حيدار حيدار حيدار حيدار حي تو هي وجه الله عين الله نفس الله موا خوب جہاد ملائے ملای من توی مولای من تھ چاہے تو سورج کو, نظروں سے دے میں تنہا ہی کو دے <تصور> خیبر میں تنہائی کو ہرا دے والی ملائی منتھوئی والی ملائی منتھوئی me مولا مولا مولا مولا یا حیدر عزت جو پڑی تھی تم مسیبت ہی پڑی تھی ہاں ہاں کر وہ بلا تیری ولایت کی گڑی تھی آئی جب تسوی مہرم سرورتے سجدے میں ہم گردن پہ تیرا زربے زہرہ تھی مہوے مادم حیدر سارے میدان بولیے آپ کی بیٹی آ جائے بابا جانا سنتے ہی دل دل پر آئے جب یہ کہہ کر کرو نا زینب مت کر مت کر تیرے مسائب پر تم بھی ہے کہ دو عرفان فرش غم گھر میں بچھا کر أنا كل اللي